مضم اگر ان کے رب کا فضل ان کو جا نہ لیتا تو وہ چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے اس حال میں کہ وہ قابل ملامت ہوتے